سید احمد شہید کی امی جان حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں آپ رائے بریلی کے رہنے والے تھے آپ کی امی جان نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی تھی چنانچہ آپ بچپن ہی سے بہت نیک بہادر اور نڈر تھے اسلام سے آپ کو بے حد محبت تھی دین کی باتیں اونچی کرنے کے لیے آپ جی جان سے تیار رہتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اللہ کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا موقع آ گیا آپ جانے کے لیے بے چین ہو گئے مگر امی جان سے پوچھنا ضروری تھا آپ اجازت لینے امی جان کے پاس گئے امی جان نماز پڑھ رہی تھی ملازمہ کو معلوم ہوا تو یہ سوچ کر کہ کہیں بیٹے کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے اس نے آپ کو روک دیا امی جان نماز سے فارغ ہوئی تو پتہ چلا کہ ملازمہ نے اجازت نہیں دی امی جان کو بہت برا لگا ملازمہ سے کہا بڑی بھی میرا بیٹا تمہیں اتنا پیارا نہیں ہو سکتا جتنا مجھے پیارا ہے پھر بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ مگر دیکھو بزدلی دلی مت دکھانا ہو بہادری سے لڑنا اور اگر منہ پھیر کر بھاگو گے تو میں تمہاری صورت نے دیکھوں گی یہ امی جان ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ بعد میں آپ نے بڑے بڑے معرکے سر کیے اللہ کا حکم بلند کرنے کی انتھک کوشش کی اور پیٹ دکھانے کا تو سوال ہی نہیں آخر میں اللہ کی راہ شہید ہو گئے دیکھا تم نے امی جان کی کوششوں کا نتیجہ اور آج ہم تم ان کے کارنامے یاد کرتے اور نہایت عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں